مختشم سامی نذرات قابل غور بات ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ مسجدیں مسجدیں آزاد ہیں ہمیں اللہ کے مسجدیں بھی آزاد نہیں ہیں کچھ سیدھی آزاد نہیں ہے لیکن دیکھیں علامہ اقبال رحمتہ اللہ تعالی علیہ جب یورپ میں گئے نا تو یورپ میں جا کر انہوں نے ایک مسجد دیکھی مسجد دیکھی مسجد علامہ اقبال نے تو علامہ اقبال نے دیکھا اس کے اندر بڑی بہترین کاریگری تھی بہترین ہنر کا اظہار کیا گیا تھا بڑی بہترین خوبصورت مسجد تھی تو اقبال نے یہ نہیں کہا یہ مسجد ہے فرماتے میری نگاہ کمالے ہنر کو کیا دیکھے میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے ہے یہ حرم مغربی بیگانہ حرم نہیں ہے کیا فرماتے حرم کسی کہتے مسجد کو فرماتے مسجد نہیں حرم نہیں ہے فرنگی کرشمہ بازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بدخانہ تو اللہ و تبارک وطالیہ مسلم کو سمجھ عطا فرمائے آپ کا ملک آپ کا دین اس وقت آزاد ہوگا اسلام اس وقت آزاد ہوگا جب معیشت بھی اسلامی ہوگی معاشرت بھی اسلامی ہوگی حکومت بھی اسلامی ہوگی سیاست بھی اسلامی ہوگی تعلیم بھی اسلامی ہوگی جب یہ ساری باتیں اسلامی ہو جائے اس وقت کہنا کہ میں آزاد ہوں ابھی ہم آزاد نہیں ہے ہم بدترین غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ و تبارک و تعالیٰ امت مسلم کو آزادی عطا فرمائے تو اب اس, اس سازی مکرم سے پہلے میں دو تین آیات تھے بینات پیش کرنے کے لیے تو بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب کو <سؤال> کہ وہ آپ کے سامنے تشیح فرمائے آپ کے قروبہ زان کو آمازو قرآن, آمازو آمازو قرآن و سنت کی روشنی میں منور فرمائیں ایک زوردار نعرہ لگا دیں اللح اکبر نہیں زوردار نعرہ لگائیں تاکہ اس سادھو کو پتہ چلے کہ ذوق شو کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور بے تکبیر اللہ اکبر نارۂ رسالت نارۂ تحقیر علمائے عل سنت مفتی فضل احمد چشتی صاحب خواجہ محمد شفیع صاحب Amen. Oh. اللہ اللهم السلام على حبيب الذي طريق هو هذه سبحان الله سبحان الله وعلى الذي وعلى آله وصحبه الذين هم يجدون سبحان الله للذين الاقوم سبحان الله والذين اتبعوهم باحسان سبحان الله ما بعد فأعوذ بالله من بسم غیر ماں الله آمنت باللہ اسقذق اللہ مولانا العظیم اسقذق رسولہ النبی الكریم اللہ مین سمحان اللہ ان اللہ و ملائکتہو يسقلون علن نبی عليك يا سيدي يا رسول بغ دو سر معال کا خاطم القی نکا سحابی قیا مکین قلوب دوستکمر ایک مشکل گہنے وہ جا کے بہ رہے ہیں جسل میں جواب دے, دے مو شریف کے اثرات ایسے بن گئے کہ انہوں نے رستے چ واپس بلا لیا اپنی سب مجبوریاں کے اگلے کران جو ہیں اگے نہیں نو میں تاریخ دے دیتی. اللہ فضل و کرم پہنچنے دی توفیق بھی ہو گئی حال جی میں بیٹھا یہ کب بر نہ جی مجبوری زخم گڑ نکل بیٹھا دی بند پڑھ پڑھ کے شرمندہ ہوں کہ ح حضرات مسنت اصن سنبھالی آپ کی سنیا اس دوست نے قرآن حکیم فرقان مجید دی تعظیم آستے محفوظ کرنے قرآن محل شریف بنایا اس کوئی شک نہیں ساڑے بذرگان اللہ رسول دے نام دی عزت اور قرآن مجید فرقان حمید مقدس اور دی تعظیم اور احترام دا سبق میرے خیار دے پوری دنیا دوتے انہاں کے نمیشن زندہ فرمائے سبحان اللہ میشہ جس طرح کے پردہ اور غیرت دا سبق شریت منسوخہ بن گیا جی منسوخ شریعت نو کوئی ہاتھ نہیں لا پردہ اور غیرت اس قوم واسطے شریعت منسوخہ بن گیا کوئی ہاتھ نہیں لا ہوں تو پردے غیرت گل شوق ذوق دوست کافی پیدا ہو گئے اور انہوں نے قدر و قیمت پردے دی غیرت دی نمج آ گئی نہیں تو وہ وکر سی میں جدر بھی جانا سا پردے کرتا سا تو لڑائی پیخولہ ڈبیا گیا تجدید دین کہ حالانکہ غیرت پردا یہ مذاہب دا کوئی اختلافی تھوڑا یہ اسلام ہے دین اس سارے متفق سارے متفق ہونے جیو پردے اور غیرت دا یہ فرمایا ہے اسی طرح اللہ رسول دام کی عزت دا یہ فرمایا ہے حضرت صاحب قبلہ اور ایک نو زندگی دتی لوگ نو شور دیتا ہے کہ یار خیر ہر عزت خدا دے نام دی کٹ گئی کی وجہ ہے آخر دنیا نو معلوم ہو گیا ہوں اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے حضرت صاحب اور وقت کری پیا کرتا سمجھو نقل اور ریس پیا کرتا اللہ تعالی اس سنگیت دی اس خدمت نرف شرف قبول بخشی ہے انسان جنا مرضی بے مثال نیکی کرے اطراف سکتا نہیں آکڑ سکتا نہیں لکھا لکھا زاریاں نار، مالک دی بارگاہ امید ہی رکھ سکتا پر مہربان حضرت سوری رضی اللہ تعالی عنہ آ فرمانے ہوں سن او گنا تو میںبروے جن ڈرنا اس گل تو پر مردے ویل ایمان نہ آخری وقت <سؤال> سن بہت زیادہ کسے پوچھے حضول کیوں روا کدرے رب کی کتاب اللہ سونے دی کتاب بد بدبخت نہ تو ہونا تاریخی اور دعائی تو بعد میں جناب نو مختصر وقت جو سنا چاہنا طبیعت بھی اسی طرح سپیکر بھی اسی طرح میںلی دل اللہ دل خوش ہو جائے دلوں تو ہر ایک اللہ پاس وہ ہے کہ بیٹھا بالکل بالکل اچھا میرے دوست میں اجر میرے سیال موضوع ان جناب نو پیش کر دینا سنی اور رات میں سیالکوٹ شہر بیان ہے اتے شادی دا موقع سی اس مناسبت سنت نکاح کے و مقاصر یہ موضوع پیش کیاگ دن سن کے ویکو سنو سب کچھ نو لگے گا بہت ذخیرا اس مولو دنت نکاح کے اگر مکاسر اے ہون کی پیش کرنا پیا کوئی نہیں رستے مطالعہ کر رہا سا استاد ما فضلا مولانا محمد افضال صاحب والے ان کلام کر رہا سا درد کر رہا سا رستے چھ آدیا میرا ذہن بن گیا کہ سننی اور بداتی کا فرق بیان کر <سلام> بداتی کا مطلب بد مذہب سننی اور بد مذہب ہے بات سمجھنا سونے اس تو پہلا میں ارد کرا کرنا چاہنا قرآن مہال شریف سنگی بنا رہا بنائے نہیں کاغذ مبارک جلانا چڈ دیا اصن پتہ ہے سارے پرانے پاک محفوظ کرتے نے قرآن محل بنا کا مقصد ہی پرانے پاک محفوظ کیتے لیے. لیکن اخبارات اور دوسرے کاغذ وہ جلا دیتے جی لیکن اس جلان دے نقصان ہوا ہے اج کل زیادہ لوگ حاسد نے جاہل نے عنادی نے سرکش نے دینے شیتانی دین دے کسی نیکی کردیا ویگ کے نا تو وہ اٹا تاون کرن دی بجائے سد رکھ کے مخالفت شروع کر دیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ نیکی کیوں پہ کردا یہ نیکی ختم کرے سڈے بھڑڑا بان کے روڈا بھی سواد اص تو مرگا تھا سال تو لوگ آخر ہزار نہیں آتی کہ کر دیں لہٰذا نہیں کرو جی ابھی ننگے آئے سارا جگ ننگا ہو جائے اسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ اے لیا برے میں دوسرے بنے بڑے اگر یہ نیکی نیا تو پھر چھپیا اپنا رخ دستا کہ یار یہ چنگے دا مطلب پیڑے پڑھنے اے چکن والے نے اصا سچن آسا ملو پڑنے گا لگتا ہے تو ہوں اپنے اس خفکی نٹا چھپاڑوں ظالما نے کی طریقے رکھے نے وہ طریقے رکھے نے کہ وہ چلے جا کے پرچے جکراؤ جی قرآن کا نام ساڑھے فلان ساڑ رہا سر چلے گا لڑائی شروع کر دیتی بندے بلا لیا ویخو الا کا نام ساڑی جا بہت پریشان کیتا ہے کئی ضلع ایک فیصلہ بادمی خاندان دوست نے انہوں نے گھر ساڑن لگے سن اس جرم چھت کے اتنے انہوں نے رکھا سی گھر ڈرم کاگل مبارک جیڑ باروں لبڑے لبڑے کاغذ اخبارات وغیرہ یہ ان ساڑنے قرآن پاک محفوظ کرتے سن ہوں کدھر کاغذ مبارکا اخبارات وغیرہ آئین دے نا کوئی دے کاغذ لبڑے گندے چے؟ او بھی آئینو نا بیچ اسی طرح آئے نچ رکھ دیتے ہی رکھنا سی ساڑنا سی ہوں لبڑی نو کدھر کریے جو اگر رکھنے تو او تے بے ادبی ہو تو ہودبی دہمی ہو گئی بے ادبی تو بچوں چکا اتنے ہوں فتوا یہ شریعت کے سوائے ساڑن سے کوئی چارا نہیں ساڑ دے امراد عوام بندے جہل اٹھے وہ جناب تیرا پا گھر کا جلان دیا ما کے اللہ تعالی اپنے بندے کرتا وہ ریا نیت ویکنیا بھی یار کی مقصد آ خبیش تو نہیں ویختا نیت نا کے ویخی کیوں کیونکہ کرتا ہین بخشا دیا حفاظت بخشا نکلیا شاہ شاہ دو دن جیل چیز سات سرا ہوا میں دسنا چاہنا میلو دسنا چاہنا خبردار کرنا چاہنا سلسلہ ہی موقوف کر دو جہ دیا پینے ہاں ملزم تے الزام لگتا ہے نا جرم سابت ہندی تیکر ملزم تک چومر نکل جانا ان سزا ہی امیا لب جانا نے بچارے نوں تحقیق بعد پتا لگتا ہے تو اسلام سی پینے او دنیا ہو جی پہلو تحقیق ہوندی سی بعد سزا سی ہوں دنیا انج نہیں لان تھی بنی چڑی بہت سزا دے دن دن دن. دے بعد تحقیق ہوتی ہے بندہ بے گنا हूं तो बंदे का हक बन दिया बेगुनाह नहीं हम बेगुना करो अगो जी सलाह दे, दे, दे। गल उत जब तक इराक्ष से आएगा मार गिंग का बचारा मर जाएगा سمجھ آ رہی nah, uh, میری گل کوئی نہ اس واسطے بلو کاغذ مبارک رکھ دیا کرو جلاؤ نہ اپنے آپ مصیبت میں بونا کوئی اچھی گل نہیں بندے واستے جہا مسیبت پریشان ہوں جا مسیبت خوش ہوں وہ پھر جن مرضی عشق دا مقام ہو رہے تھا ساڈا مقام ہو رہا اشکالیاں واسطے مصیبت رحمت ہوں لیکن بعد سوڈے ورگے پہ جانی ہے بعد رونا ہی آخر یار نہ ہی دے واسطے یہ بہتر آئی بندہ نہ ہی سمجھ نہیں لگی گل یہ صرف آشق لوک وہ خوشحالی مصیبت سمجھتے اور مصیبت نعمت سمجھ, سمجھ آ رہی اللہ اچھا آ ہے کوئی نہ وہ اچا درجہ ہے اعلی درجے کے لوگ نے بندہ واستے سڈے واسطے مصیبت نہ سمجھ آ رہی ہے سنگیو کی نہیں مختصر تبھی تو بعد میں اپنے موضوع کی گل کرنا سنی اور بدا تی کفا سنی تو بےتی دوستو سنی دفز کیا سنی دا لفظ لفژ ہے کہ اے اپنی طرفوں اپنی اقلال مذہب نہیں بنا اے نبی دے طریقے دی پیروی سبحان اللہ نبی پاک دا طریقہ تھی جو صحابہ کرام کا کیونکہ صحابہ کرام نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت آپ دا طریقہ انا ویکھ کے کیوں کہ حاصل کی تھے؟ نالے سمجھانے آلے جی خطا لگ سکتی ہے پر اللہ تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تا فرمایا تر کے ہو گے وہ حق وہی ہونا ہے حق والا ماں آنا سہبی ماں آنا آپ نے نہیں فرمایا لوگ ماں و سہابی یعنی وہ طریقہ جس پر میں ہوں اور میرے ہیں توجہ نہیں فرمائی نہیں میں اور میرے ساب ج آیا یہ علیہ سلا نے فرمایا جل ہونا کشمیر پیا کہنا سنگیو ذہن چ رکھا نے میں یہ ثابت کرنا دلائل کنا دے سٹ کے ثابت کرنا کوئی مائی دلال پورا چیلنج کر کے سامنے سادگی ویک کے ساری پنجابی ویک کے ساتھ لگ میں تراہ جہاڑ ٹکر مجھے سڈے کو من پتا کلے فین سید عالم وسلم کے بارے خدا فرما محبو فرما سرکار سادہ زندگی بسر کرے سن سادی, سادی زندگی بسر کرنے والے سن ایسا بھی اسی طرح سمجھ نہیں لگی گل پروٹوکال <سطور> <سطور> <orama> الارو الارو نہ ہی سمجھ نہیں لگی تک وہ کلاشنا والے ہوفات والے ہوکار ہو گے سیے ساتھ آخالف تری سال میرے ہو گیا نا اس کام چاہ بابے ہو بابے ہور اوی چی تری سالا تو رکھ دیا میری انہوں نے ہو گئی اللہ سونے دے فضل و کرم لا تیا سال کوئی ڈرامہ کردیا سان کسی نی ویخیا کسے بناوٹی ماحول سان کسی نہیں ویکیا اللہ سونے کے فضلو بدلنے رہن گے بدلے رہنگ گلا کھنا ادور جنہ چیزوں غلط سمجھا گے غلط آخا گے جو ہونا اللہ جا ڈا میں لے کے بیٹھا بنوا کے لوگ بگلے میں لگا کرنا اک بنا ویک میرے خیال سے میری آن فنایا میں ڈنڈا بھی کوئی رکھنا ڈنڈے نہ میرے ڈنڈا بچھا ساڈے مخالفی انڈے مخالفی این پتا نہیں کوڑی کیڑی بلاوا نے سانڈے بچا نہ کلاشن بچا سان صرف ایک رب نہیں جی خیر سنی اور بدا تھی آپ سلا سلام نے فرمایا جی جا طریقہ میرے سب ہے ہر پہلو گل کرتے پے عقیدے کی ایک ہوں عقیدہ ایک ہوں عمل توجہ ذرا عمل احوال اور حالات اور زمان بدل نال بدل سکے لیکن عقیدہ نہیں بدلنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ عقیدہ نہیں بدلنا سبحان اللہ ماتاً کر کے لبا نے فرمایا ماں صحابی عقیدہ مراد ج طریقہ یعنی جو کچھ عقیدہ میرا تے میرے باد ہے جو ایمان میرا تے میرے ساب اسی طرح جڑا رہے گا وہ سبحان اللہ توجہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ جہاں آمونا ہوک ہو صالح ہو ہر لحاظ ہو پورے سن بے اللہ تعالی نے چنیا اپنے مستفا حبیب خدا آخری نبی سنگت آستے. آخری نبی خدمت جنہ نو خدمت اور سنگت چنے اللہ تعالی نے انہوں کامل بنایا توجہ ہے کہ نہیں سبحان اللہ توجہ صحابہ کرام سوچ جذبہ ایسی سی اص اپنے پیچھے نہیں چلنا اصا اپنے پیچھے نہیں چلنا اسا تو بعد پیچھے چلنا یہ صحابہ جذبہ سی سی کہ ساڑے واسطے, سیرت, ساڑے واسطے طریقہ سنت سونے نبی دی. اللہ تعالیٰ نے اندر بنایا لیادا اصا ان پیچھے چلنا صحابہ کا جذبہ یہ سی اصا ان پیچھے چلنا ہوں سنی کون جہاں یہ جذبہ ہوسا صحابہ دچے چلنا فرمائی اگر کوئی آخ میں محمد پاک دے پیچھے چلنا دے پیچھے نہیں فرمائی اگر کوئی ڈریکٹ کنڈی سٹن لگے نا کیوں وہ بے وقوف تیرے تک جو آنے پہنچیاں پتہ نہیں کن واسطے نے لفظ نہیں پہنچے کو بے وقوفا جو سرکار ویخ کے صحابہ نے یقین نال حاصل او یقین حاصل نہیں ہو سکتا اسی واسطے صاحب تمام امام اتفاق امامفاق کہ صحابہ کرام نے نبی پاک سرکار دے زیارت اور دے دیکھ جو دولت ایمان و یقین اور دین حاصل کیتی ہے وہ دنیا کسی جی نو حاصل نہیں ہو سکتی لکھان سالاں چیلین دولت نہیں لب سکتی جڑی مصطفیٰ دی ایک لمحہ بردی بید لوگ زندہ ہے اللہ لکھن خان الکون فی رسول اللہ ہے اس وطن تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اکرم میں ہے اب حضور دے نمونے نو دیکھا کہ نہیں توجہ نہیں فرمائی نہیں کس نے دیکھا حضور کے نمونے کو اگر گل آران دی کہنا کھولو کوان تو پھر قرآن دے مانے پھر اختلاف قرآن دے مطالب تک پہنچنا پھر مشکل ہے اور پھر آن کے ان تنازعاتم فیش ہیں اور وہ دوح ہے جب تم کسی چیز میں جھگڑا کر بیٹھو اللہ رسول کی طرف اس کو لوٹاؤ اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ کی لوٹا کیا مطلب اللہ رسول کی طرف لوٹانے کا توجہ نہیں فرمائی نہیں اللہ رسول کی طرف لوٹانے کا یہی مطلب ہے کہ صحابہ کرام کی طرف لوٹاؤ صحابہ کی طرف لوٹاؤ کی مطلب پھر صاحبہ نظر کرو جتھے فیصلہ مڑ تھا کرے تھی اتے کھلو جائے گا جی. <سلام> <سلام> توجہ نہیں فرمائی <سلام> <سلام> تا کر کے سیدنا امام مالک جیسا شریعت باغ کا دوسرا امام امام بخاری اور مسلم تو پہلا حدیث دی کتاب لکھن والا بخاری مسلم نے ان کی اتباع کی ہے چالیا سال جنہوں نے امام مالک لگی امام شافی جیسے جنہوں دے شگرد نے امام بخاری جنہوں دے شگرداں دے شگرد نے وہ امام, امام, امام مالک رحمہ اللہ فرماند ایک پاس حدیث آئے ایک پاس مدینے شریف دے اس وقت دے لوگ کا عمل سامنے آئے میں حدیث چھڑ دیا گا میں مدینے والوں کے عمل آپنے واسطے دلیل سمجھا گا کیونکہ حدیث گڑبڑ ہو سکتی ہے مدینے لوگ ویخن والے لوگ جب نبی والے بیٹھے نے دا دین محفوظ ہوے ہو گا اور حدیث گڑبڑ ہو سکتی ہے یہاں گڑبڑ نہیں اللہ <سلام> امام فقہ والے رشتے ہیں امام مالک مذہب ہے خبر سنا فلان فلان فلان فلان سائٹ حالات آ سک لیکن جھے ایوک ہو سال ہی نیک لوگ نے سارے تو سجڑ سمام ابو یوسف امام آزم ابو حنیفا شگر جس وقت مدینہ شریف گین امام مالک نئے چڈ دے مجھے بچارا اگ پہنچیا وہ کھولنگ بان بان کرے گا یہ سنگھی یہ میری گٹو ہے میں ڈر ڈر کے سامنے بولنا پیا کہ میں گول رات میرا گلا چنگا لے پتہ نہیں کیا کی کر بابا ہے. ہونا؟ اللہ. امام ابو یوسف اللہ امام آدم ابو حریفا شکر فکا عراقی فکا دی یہ فقہ فیقا عرقی آ جدو تشریف لے گئے مالک جدو مدینے شریف والے لوگ ویک تو کئی چیزاں چڈ بیٹھے مان لگے پچھلے عراق چتوی دیں سر وہ چڈ بیٹھے کیوں اس واسطے کہ اتو آگ جہاں عمل مضبوط ہے گل پہ امل کرے چیزوں کئی حکمتوں کئی فتو رجوع کر کے خصوصاً ساتھ ٹوپے کا مسلا انہیں آخیا جد امام مالک کو مدینہ بندیا نو آخا کڑ لیا جہاں مدین نبی پاک جد ٹوپا کٹ کے لیا تو بالکل بھائی یہ ہزور نے لیا تھا لحاظ کرنا دوجے دا نہیں کرنا وہ توجہ ہے کہ نہیں اور دسو حدیث پہ سٹ دے نے عمل دے دقابلے تا کر کے بزرگ لوگ فرماندے نے جیڑی حدیث دے کسی بھی امام عمل نہیں کیتا اجازت نہیں عمل کھولو حدیث دیا سیاست دیا کتاباں کھولو محدثین نے لکھا ہے جیڑی حدیث عمل اہل علم نہ کریں سمجھو وہ حدیث قابل عمل نہیں ہوئی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے؟ حدیث کی گل کرو حدیث کی گل کرو اور قسم اس ذات دی قبضہ قدرت میری جان ہے پیر مہر علی شاہ جیسے جتنے بزرگ دنیا میں بس رہے ہیں ان لوگوں کا عمل اتنا مضبوط ہے شریعت کی دلیل کہ حدیث پوچھنے لوڑی اللہ، اللہ، سبحان اللہ। توجہ نہیں فرمائی ساڑھے اصول فکار تھا لکھے تعامل صلاح بھی دلیل ہے شریعت تامل سولہ کو انہوں نے کائے جب آ کے ملا ٹھیک ہے نا مثلا مسلم نماز نے اگر ہدیسا کڈن لگو پانچ نماز واسطے تو ہو سکتا تواتر دی حد تک نہ پہنچان لیکن عمل امل جہ تواتر دی حد تک ہے لکھا کروڑا مسلمان نے اپنے پیو تو لیا اپنے پیو تو اپنے پیو تو اپنے پیو تو اپنے پیری نبی پاک تک جا پہنچے کسے حدیث دی کتاب ہو سابت ہونی اللہ تو سنی ہے اندر جذبہ اعتقاد ہوگی کہ میں اپنی عقل نال دین نہیں بنا میں اپنے صحابہ کرام اور ان لین آیا انہوں نے تباہ کروں جذبہ اتباع سنی اور جذبہ اتبا نہ رکھنا ہوئے تو بیتی بننی سمجھ لگی اکلے اکل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل کو تیز سے فرصت نہیں عشق پر آمال کی بنیاد رکھ ادر بیخ دو گلا نبی سونا نبی جی نے آخری نبی اگر کوئی قرآن اس مسئلے نو خطیت سابت نہیں کر سکتا مرزا خبیس خاطم نبی جی ان کا مانا افضل نبی جا کیتا ہے کئی ہورا جا کیتا ہے افضل نبی میرا کلا مکے گا نہ اللہ! اللہ! اللہ! قرآن نے رولا مکایا نہ حدیث نے مکایا نبی صحابہ نے مقایا مکایا, مکایا جدو مسلم کزاب نبی دور چوا نبوت نبی دے صحابہ فرض سمجھے یقین والے انہاں کیا فرض ہو گیا خاتم نبی جی نو جہ مانچ بھی لوے گا قتل کرنا ضروری ہے نبی تیرے سامنے امام زمانہ بن کے آوے ساری دنیا علوم و مفل دا ماہر جے صحابہ نو کڈ کی سو سمجھ سوریا سبحان اللہ سبحان اللہ امت مت مسلمان تباہ کرنا کمینیا قرآن دا مانا وہی جو مستفا دے ذات دی کر کے آنا قربان عظمت آلہ حضرت کیا کہنے سبحان اللہ آپ نے خاتم النبی کے معنی کو بگاڑنے والے کی کسی دلیل کو نہیں دیکھا فرمایا تیرے کافر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو جس طرح صحابہ نے سمجھا تو نے اس طرح نہیں مانا اپنا مانا نکال کر تو نے صحابہ کو پیٹ ہی ہے اجماع کا تباتر کا منکر بنا ہے کافر <وامل> <اللہ حلی> جو فرمائی نے چھوڑا نہ فرمایا سبحان اللہ جو شت اہو فرح فسط جو جٹ فصل بیجن والا فصل بیج ہے فصل اگدی تیار ہو کے جدو قیم ہو ہے جٹ ویخ ویک کے خوش ہو دشمن ویخ ویک ہے اللہ فرما میرے نبی یار جڑے نے جہ میری فصل لگی ہے میں اپنے نبی واسطے فصل لوائی ہے تیار ہوئی ہے بزرا پاک محمد نبی قرآن فرما ہے لقی مل ممتاز حسین زندہ باد جنے ویچ ویچ کے نا شہیدان چمکا فرد نے ان دوروں سلام کری تی میربانی एक जी। अंदर जावा बार नहीं बारो तो नहीं सुनी गई जी मैं अंदर बनेवा जिन्होंने बहार अंदर भी एक बंदा प्यो किसी का پتر پانچ سو بند حمایتی پیو رو پی چاڑ کے پے گا پگل ہوا پانچ سو بندے ٹا مار تیرا گا پتا آکل دے تو حل اللہ! اللہ! دلیل سمجھ آئیے وہ اتنا بڑا مسئلہ بغیر صحابہ کرام تو نہیں حل ہویا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی آکھے خاتم النبیین جی خورا نے چایا یہ نہیں کافی ہے शबद लिया वे मन आन आना फलान जी खो एने झगड़ा मुकाना जिनने जेड़ा होगा सुननी आहला दस सुनी بچا تبی مقابلے جنا وڈ کے کسی خبیس نے کیوں ایسا مطلب گنجائش سمجھ رہا گنجائش اگلی گل سنوان ٹپ دو اگلی گل سنو یار خلیفے سبحان اللہ سرکار پاک ہزور دے خلیفے رامچاج بد مدہ بہت کدو بنیا سوچ چ پیا سامنے آ دلیل فلانی حدیث جا نبی کریم سرکار صحاب تو ہٹ کے دلیل قرآن حدیث لب کے فیصلہ کرے گا فیصلہ جدا نو تو فضیلہ دب تکان جہام سفیان سوری کا ذکر کر رہا سا مینو بالا مولا علی سرکار نو تیسرا درجہ دین لگ پائے حضرت اسمان چوتھے تے حضرت مولا علی نو تیسرے سے لیا جیڑے سنی علماء ماسن انہوں نے آخر یہ کے رہ گیا آخری امام عجوب سکھتی اور عبداللہ بن عون دو بزرگا خیر پی جانے تین پتا ہزور لہذا صحابہ تو ہٹ کے کوئی دلیل نہیں آخری امام سفیان سوری نو اقیدہ چھڑنا پیا نوبال ہوں میرے سامنے ملتا کتاب چھویں جیل لگے پی آخر عقیدہ چڈنا پیا اور او پیا کہ چار یارتی بے فضیلت جی خلافت حدیث رویت ویچنی سابت کرنا دی کر کے آنا، کوئی فضیلت، درجہ بندی کر کے بندی میں دے،, دے, دے بارے آئے کہ تو تو بھی لیکن الفاظ کے اندر صحیح احتمالات ہوتے ہیں. اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا نصوص کے کرنے اجماع کی ضرورت اجماع کی ضرورت ہے لہذا جب اجماع صاحب تو سن سا گرام فرما حضور ترتیب دے سن سب تو پہلا اضرت حضرت صدیق اکبر دے سا حضرت عمر نو رکھ دے سا پھر حضرت عثمان نو رکھ دے سا پھر حضرت علی نو رکھ دے سا یہ چار رکھ دے سا نو نت بھی لگا اسی، لیکن پھر بھی خاموش نبی چپ رہا دسیا کہ ٹھیک کر دے کی سکو فی مار البیان بیا نے چپ بولن دی حاجت ہوپ رہنا اگر بولدی تو سمجھو رضامندی کیوں رجامندی آ کے بولن کی تھوپ چپ کی مطلب رضا صحابہ تقریری حدیث گئی نبی پاک نے آکا دے سامنے کام تے حضور چپ کر کے بیٹھے نبی تو محول شدہ خلاف نبی چپ رو بے شاعت بے شاعت سبحان اللہ, نے سبحان اللہ, اللہ, بازتے؟ اکرام ما اللہ ما جو اللہ اور اسی جاؤ اللہ چاہے اور یار سولہ چاہو نہیں فرمائی شرک کرا جو اللہ چاہے اور چپ رو شرک نہ کر دل بڑی شرک نہ کر دے گل بڑی فرمایا یار آخر کرو ماشاء اللہ سما ماشا ماشا اللہ رسول اس کا رسول اور اور دق اللہ چاہے پھر رسول چاہے اور جگہ بولیا پورا ایہودی سونگ گل سمجھا ہوں یہودیاں دے پیروکار کئی گن آ کے جی وہ شرک سی شرک سی حضور ہے۔ آمدلا... رسول چپ روج دول پوا نہیں آئی رسول آ گئی مسل ایسول ہے ہزور نے فرمایا ان شیطانا منہ بند کرنے وا بھی تھانج فرمائی سما بولو شرک ختم ہو گیا میں پوچھنا جدو صحاب کرانے سن رائنا رجیند میرے کوئی نہیں بنا دے آ جائیے بڑے وا بھائی لیکن علم دور روپیہ دن اللہ صرف زبان سادی اللہ لبو لہ، لہ، چونکہ چناچے یہ کتاب اس علم بندہ بھی بیٹھا نا ہر گل سمجھ آئے بھائی آخرا کی کیا ہے اونچے الفاظ اونچے معانی کو سادے الفاظ میں یار ذکر کر دینا یار یہ فقیحانہ خطاب ہے یہ بہت دشانہ کتاب ہے یہ <سؤال> حا <حقیم آنا> خطاب لیکن لفظ سبھی نے شکل میری صورت میری حالت میری ویک کے میرے لفظ ویک آخنا یار جا بھی ہزور باتر پکا سبحان اللہ ادھر دیکھ ہوں صحابہ محبوب چوپ رہے محبوب چوپ اللہ بولے لا تقولوا رہا بھائی نے آل رائےنا رائن نہ چنگی ہوندی کی لفظ بھی چنگ ہے نیت بھی چنگی لیکن دشمن ارادہ کردہ یہودی کتا پیڑ ارادہ کرد ہے حق نہیں بنتا ایجا لفظ بولو جان دن نوکالا بجائے بکواس کر پدنیتی کرو یار رسول اللہ سونے تو ساڈے یہ وہی فرماؤ وہی نظر جی راست سونے نبی ٹوری ہے میرے علی دگائی ازرے جہاں پی دل پڑکا کے رکھ دیں اللہ تالا نے حقیقت حقیقت نظر سی اچھا وہ بکتے حضور چپ رہی تے رسول چپ سن اللہ سن میرے دی نیت ہاں جی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں سرکار اللہ ات سما شرک اتنے پچائی رکھا رب بھی پچائی رکھا رسول بھی پچائی رکھا لکھ لانا سوچی کوئی شرک نہیں تھا قرآن فرما رہا ہے اللہ نے گ کر دیا اور رسول نے گ کر دیا اور آیا سوما نہیں آیا پھر نہیں آیا کیا رب بھی رہ گیا سی نبی نو شرم آئی رب نو شرم آ گئی گلے لگی نا کے اپنے آپ فیصلے کرے گا اقل دکوسلے چلائے گا برباد ہو جائے گا جیڑا مستفا دے دے چلے گا ویخیا کیا؟ جگہ جگہ استعمال کیا مطلب قرآن بھی استعمال کیا گل مکھ گئی یہ مطلب لہذا حق حق سنی صحابہ پچھے چلیا جنہ قرآن خود پڑیا اور توجہ ہے بے بدبخت سن مولا دے آگے دے مو اور علی, دے علی دے مقابلے آگ قرآن تلی دقابلے قرآن چکی پھرنا سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ اللہ نہیں فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں خارجی آخرے نے خارجی آخری نے قرآن چکی پھر دے دے قرآن سمجھا دے کے میں سمجھا. گیا, گیا, گیا. قرآن لکھ لی لالت صاحب باندر دچا قرآن کو ایسا حکم مسلا کٹ خلوتا جہاں ساڈا جٹ بھی نہیں کدے دا جٹ نو پوچھو بڑے بڈن مولا مقابلے امام تے مت رگر رگر کے ایڈے کلے پال سارا کچھ کر کے علی مقابلے لڑنا کڑے نے بڑی قرآن کھڑے نے توجہ نہیں فرمائی گل تو رو اگر دے پچھے چل دے تو سرکتا فتوا بول دے نہیں توجہ نبی پاک اللہ وانڈ رہے صدقات تقسیم فرما رہے کو چل کوٹ کلوتا بچا اے عدل یا محمد محمد عدل کر حضور فرماند نے آدل علم آدل اگر میں امر اٹھے نے اجازت منافع گاٹا گر فرماند نے یار ماری جانا مطلب پتا تو ہے کون بھی گل کیمجا جی سبا بیٹھے سن نمونا یہی سونا یہ پیچھے چلنا یہ چلنا یہ پیچھے چلنا ہوں سابا پیچھے پہ چلتے پتہ نہیں دس مستفا کریم نے تے شرک دا فتوا نہیں لایا تے واگا سٹ نہ کنا تاگا قدریا تے سختی کیتی ہے اپنے سختی ہے خارجیاں نال سختی ہے لیکن صاحب نے نہیں آخ نہیں نہیں اس واسطے حضرت عطاب نبی او شخص نے کہ امام آزم ابو حنیفہ جیسا بھی جنو ناس ایفی فرماسمان اپنے زمانے میں اس تمام سے زیادہ فقی بندے تھے سب تو بڑے فقی اپنے دور دے ایسے عظیم بندے کہ صحابہ کرام تو لوکی ہوں دے سنن مسئلہ کچھ نہ ہستے تو چھوٹے درجے دے جلے صحابہ سنن بلکہ بڑے درجے دے ہی فرما دیں دے کہ یار عطاب نبی ربا بیٹھا ہوں دے کوئی پوچھو ساڑی اللہ ضرور ہونے یعنی کی مطلب کہ مصطفیٰ دے یارہ نے اپنے دے قربان جاوا بے نبی روای میرے والا پی سامنے پیمام زافی نے لکھا نے ہز دسو یہاں بندے مشرق مشرق کہ آپ نے فرمایا خارجی لوگ ایبن امر ذرا شرارلہ کالا لکھو الا آیا نظر فار مقابلے لڑے آخر مشرق لے بدترین لوگ نے کیوں بدترین نہیں اور پیڑے لانتی مطلب چل رہا فو چل رہے نے جنہ اے یہس لبھی بے آیا تو اتری کافرا دق دنیا توجو نہیں فرمائی لے. مسلمان بھی علی پاک جیسے بولو تو سہی ایسا مسئلہ بھی نکلیا کہ ج مسئلہ شرک دشرق آخ جن اپنی عقل پیچھے چلنا ہے وہ بدعتی بد مذہب نے جن دیکھنا ہے جب صحابہ نے نہیں لایا اصا کی تاب ہزور صحابہ صحابا نال تاب وہ کام کرتے رہ بنے وہ شرک ہے ہی نہیں بے شک, شک وبق آ گیا بے شک بولو وڈیا تو یہ سبق آ گیا گل بو بے شک ہائے او سنگیو، اسلامی دے، دے، قدرہ دے اور اسلامی نظام قدرت ایک کو نے عذاب دا بنایا موسا علیہ السلام نو گیا پھر آن نو میں کنجا گا تسی سبر کرو جسل فراؤن دنیا تسلے ارقا چل اللہ دوسرا طریقہ سی محمد مستفا کریم جہاد با. بولو جہاد با. اکرام دے پچھوں چلیے وہ جذبہ اہ رکھو گے ہوئی طریقے. جی خبیوں لبو گے جی سجے کبیو لوگ جو مخالف سنت ہو جس لانتی کم نال شریعت ختم ہوئے اس کو کہتے ہیں جس نال شریعت نو امداد ملے شریعت نو امداد ملے وہ ہند سنت کم یا بدات ہاسانا بداط حسانہ سنت کی قسم ہے اس کو سنت سے خارج نہیں کرنا امام عبد الغنی نابول امام شامی وغیرہ تمام محق یقین اسی نتیجے پر پہنچے ہیں جنوں جس کام شریعت نو پہنچے گی مدد وہ سنت ہے مثلا پرانے پاک جس شکل چیا ہے نبی دور چ نہیں ہے لیکن اس دے باوجود نہ لوندہ ہے حجاج بن یوسف دے دور چنقید اور تشکیل خوران پاک زبرہ زیرہ تے نقطتے پہ لگتے اص آخنا کم بدعت کیوں نہیں آخنا کہ شریعت ساری قرآن مزید پڑھاو سمجھا آئی اور مطلوب ہے شریعت مطلوب ہے اس کام دیتی ہے مدد وہ سنت ہے بدعت نہیں ہے مثلا میں گل سمجھا جی میں بیان پیا کرنا بیٹھے جی ان سب بیٹھے نہ سپیکر لگے نہ لگی نے نہیچے ایر پڑنے کنگ بجاؤ نہ کچھ ہویا ہے لیکن انو مدت نہیں کہنا جی سنت ہے کیوں سنت ہے کہ جو شریعت کا مطلوب ہے یہ اس کی مدد ہے اس کی جہاں کام دین نو مدد ملنے بدعت بدعت آخری سنت سمجھ نہیں آئی تو اس طرح کی گل کر رہا س میں ہاں کم شریعت نو مدد دین دی بجائے شریعت دا پھٹا چوک دے وہ بدات ہے اس کی سزا جہنم ہے اس کی دعوت دینے والا بدات ہے اور بداتھی جو ہے وہ جنت کی دعوت نہیں دے سکتا پہلے عمل تو شریعت کے مطابق ہو تبج نہیں فرمائی نے سبحان لہذا یہ طریقے شریعت لیا اند, اسلام لیا جی ہوں کد لے گئے نے یہ بدعت ہے کہ ستر سال کا تجربہ بتا رہا ہے سے شریعت آئی نہیں گئی ہے بولو نبر زیران لگن قرآن دی قدر آئی ہے قرآن عام ہویا ہے قرآن دلے ہے قرآن گھر گھر یہ ہوں اسلام دی امداد کم इस्लाम तो घर घर आ जाए हर घर घर घर है प्या निकलिया जाए तो सब तो वा इस्लाम उस निकल जाए जिसले मुस्लिम तो काफिर एक हो जाओ भाई मान न क्या मुस्लिम तो काफिर एक ने जो मुस्लिम तो काफिर एक नहीं तो मुस्लिम काफिर न इस्लाम तो उडा बैठे फिर जे इस्लाम आया भी तो इस्लाम केड़ा होगा اسلام سبحان اللہ میری گل نہیں سمجھے اس واسطے جذبہ رکھے او تابعین تابے تابے جنا کوئی تابے نیچو جنا کوئی حضور دے صحابہ تو ہٹے معافت یہ سنی نہیں پورا لیکن اگر ویکیا کہ صحابہ اتباع چ مشہور بند ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اکل دے چار بائی تھا کرام نی نے اس مسلے کہ ضلع عالم یہ فل گیا لغزش ہو گیا لگلش کا مطلب ہوں راہ رہا اگو چیڑ سی ارادہ نہیں فرمائی تھوڑی جی توجہ گفل توجہ ہٹی ڈال بولیا تو دلالت گمراہی گمراہی کدو بن دی جدو ارادہ ہی نہ ہونا پیچھے چلن کا ارادہ ہے لیکن کسی وقت کوئی لغزش ہو گئی تو ہم کہیں گے سننی ہے لیکن اس کے اندر تھوڑی سی ملاوٹ وہ لفزش آ گئی ہے ٹھیک ہے اب لگزش کی سباہ نہیں کرنی जो उसके पास हक सच है उसकी सिर्फ करनी है सुभान तो जे वेखो, ये तवजो नही फुरमाई ने ये तो चलता ही नहीं जिन्होंने पिछे चलना सी जो ररे जेन तेन मेनू पता को पिंडी का राह कि रहा گمراہ گمراہی لوگ نے جنہیں پیچھے چلن خصوصاً نوی پود ہاں اچھا او شانند ہے یار جی پرانے نو فری رکھے گا سیدے راہیں گا سی مدینے رب سونے کو تر جائے گا لہٰذا تنا چل ہاں یہ سچ ہے چشم بل عہد کہن رہتا ہوں میں سنا کلندر اکبال فرماؤں گا ہاں یہ سچ ہے چشمہ بل عہد کوہل رہتا ہوں میں اہل محفل سے پرانی داستا کہتا ہوں میں عام اقبال کا اللہ ناراض ہو جاؤ کتاب لکھی زندہ روت اسدر لکھا سفر نمبر میرے خیال دے ایک ہزار کچھ ستر پچہتر نشان لگا آخری آخر وقت کے سال دے اقبال نے وسیعت کی تھی پر فرمایا پترو میں سب تو سونا مذہب پایا تباہ بتا رہا ہے کہ طریقہ کو پہلے بنا ہوا ہے انہوں نے اس کو ڈھونڈنا توجہ فرمائی راستہ بنا ہوا ہے انہوں نے ڈھونڈنا ہے بنانا اور ہے توجہ فرمائی ودات کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ نیا ہے وداط کا ماننا ہی نیا ہے لہذا بدتی او ہے جڑا نمیا دے چکر چوے سنی وہ ہے جڑا پرانے مستفی یارہ گلامی دے کے چکر چاہیے نہ میرے خیال دے پندرہ سالوں کا مطالعہ تڈے سامنے اللہ اسی صرف عالم کی لغزش عالم کہتے ہی اسی ہیں جو سننی ہو سن لو میں پورے دعوے سے کہتا ہوں عالم اسی کو کہتے ہیں جو صرف سنی ہو یعنی دوسرے لفظوں میں یہ نہیں کہ ہر سنی نو عالم کہنے یعنی عالم سنیوں میں ہی ہوتے ہیں باہر جاہل ہوتے ہیں عالم نہیں ہوتا اللہ اور سنی وہی ہے جس کے متعلق میں نے بتا دیا آلا حضرت آت... نو سنی اکھ آت... مہری علی گولوی نو سنی اکھ سبحان اللہ نو سنی اکھ سبحان دے پیروکاراں نو سنی اکھ شیخ القران علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ نو سنی اکھ سبحان اللہ مولانا عطا محمد بن نو سنی اکھ سبحان اللہ یہ سمجھ لگی گران <اللہ> لیکن اللہ> سبحان اللہ وہ نقطہ را رکھ چھڈیا کی کہ عالم سے لغزش ہو سکتی ہے میں عالم آخر نا نبی نہیں آخرا توجہ نہیں فرمائی وزل العالم صحابہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو عالم کی لغزش سے بچانا عالم کی لغزش سے بچانا عربی میں ایک مثال مشہور ہے لیکمت والے کل جو ہر تیز رو گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے اور ہر عالم کو کوئی نہ کوئی غلطی لگ جاتی ہے کسی نے پوچھا کسی سے کسی عالم سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص کرتا ہے اس کے کی دلیل کردہ کیا بے وقف آپ دلتی گیڑیاں جل درست پہلا بہت ہوگا جل درست ہوئے نہ ڈرائیور گی چلا رہے اگلے ناڑی چلنی نہیں رہے اللہ سبحان اللہ صحابہ فرماتے ہیں عالم کی لگزش سے بچو مثلا حضرت معاویہ سے لگزش ہوگی کون <تصفح> سی <تصفح> حضرت مولالی کے مقابلے میں اگانے کی جو بات ہوئی ان کا اشتہاد تھا جو مرضی لغش ہے یا کہ مضلط اب ان کو عالم بھی سمجھنا ہے اسی وجہ سے حضرت اپنے عباس سے کسی نے پوچھا مطر کتنے ہیں کسی نے اس نے کہا جی حضرت معاویہ وہ تین مطر پڑتے ہیں یا پتا نہیں ایک کا مسئلہ بخاری میں میرے مستحذر نہیں ہے براہ ان میں سے ایک دو میں سے ایک ضرور ہے آپ نے فرمایا ہوا فقی وہ تو وہ وہ فقیر ہے یعنی بہت بڑا دین کو سمجھنے والا عالم ہے اور عالم بھی آخیا ہے کہ ہی آخیا ہے کہ اتھے غلطی ہو گئی ہے لگزش ہو گئی لے لگزش ہے لہٰذا معاویہ پاک کو عالم اور صحابی اور شان والا بھی اوے سمجھنا ہے لیکن جو لغزش ہو گئی اس کو لگزش بھی سمجھنا ہے ارے بھائی مولا علی ارے وہ پاک ہے اس مسئلے کے اندر ان سے نہیں بلکہ حدیث تو بتاتی ہے علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ توجہ ہے لیکن اگر کوئی مہ حضرت سید ناموا باغ نو بکواس کرنا شروع کر دے تو سمجھ لیں ایک گمراہ ہے کیوں صحابہ نے ایک دوجہ نو برا بولیا نہیں آخراہلان تیرے سامنے بہت بڑے دین کے مشتحد فکی تھے حضرت ابن عباس فرما رہے لگز کا بھی ہے مستحد بھی کہی جانے گمر کے جانے بے وقوف آ چگلا نہ مراد آ کر جن کا ہی نہیں بے وقوفا وہ ضلع عالم ہے دلالت تھوڑی ہے تمہیں تو دلالت اور زلت کا پتہ ہی جاہل ایسے جوڑ سبحان اللہ, سبحان اللہ،, سبحان اللہ،, سبحان اللہ،, سبحان اللہ. جہا ارادہ نہیں رکھنا شا بد اتباد جذبہ نہیں رکھنا شا بد اتباد वजो बाह करद अपने अकल के पिछे चलता है गुमराह को गल आवे कोई दिन दची दी ते समझ आलिम नहीं बन गया जिवे सुनी सही आलिम सुनी आलिम दे گل نکل جاوے کم ہو جائے یا جا گل ہو جائے گل آخنا لفظ وجہ جاہل نہیں بنیا وجہ جاہل نہیں بنیا اگر کسی گمراہ کو سیدھی گل نکلے وجہ آلم نہیں بنیا سیانے آنے کسی نے بہتے صحیح نشانے مارے کدی کدی خطا کر جیت خطاواں ہویگر نہیں آخنا اور سمجھ آئی کہ نہیں لہذا گمراہوں اللہ کے منہ سے کئی کے سے کوئی گل غلط بھی ہو گئی یہ کام غلط بھی ہو گیا تو اُن سیدا بےمان کڈ کے دوسرے بننے نہ سٹ دے گمراہ پا آ دے کیوں کلک ہوئی جاتی ہے گھوڑے کو لگ ہی جاتی میرے خیال کافی سارے مسلے حل ہو گئے کہ نہیں ہوئے فی و و اگے جو کوش ہے رب جانے ہے اپنی طاقت مطابق جن بیان کرنا سی اگ چلائیے بہت کچھ موتی نکل سکتے لیکن انشاءاللہ اللہ نئی طرح ڈال دی نی رکھ Again, okay. مولانا حضرات کے, سوچ سوچ کے مطالعہ کر کے کر جن مرضی ودا لگا لیکن سونی تیتی فرق شک سبحان اللہ بنیادی